قودم مکر لدین من قبل بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا مکر کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی پلاننگ کی قرآن ملک فقان امین ان کی پلاننگ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو انہوں نے اسلام کے خلاف پلاننگ کی تھی منصوبے بنائے تھے انہی منصوبوں نے انہیں تباہ کر دیا اس کی مثال قرآن مجید فقان حمید یہ بیان فرما رہا ہے آگے کہ جیسے شخص بہت بڑی عمارت بنائے اور بہت اونچی عمارت بنا کر وہ اس میں رہائش اختیار کرے اور وہ عمارت اس کے اوپر گر جائے تو بتائیے اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت نے اسے تباہ کر دیا ایسے ہی جتنے کفات اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن یہی پلاننگ یہی منصوبے خود انہیں تباہ کر دیں گے اور ہم تو آج اس دنیا میں ان کافروں کی تباہی دیکھ رہے ہیں فط اللہ بنیا نہ پس اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیاد سے اکھیڑ دیا فخر علیہ مسف من فوقیم بس ان کے اوپر اوپر سے چھت گر گئی وہ اتاح ملازاب من حیث لا یش اور ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا روس کو نہیں معلوم تھا کہ افغانستان میں جانا میرے لیے تباہی ہے یہ عمل میرے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا من حیث لا یش وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا فرماتے ہیں یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ یہ ایک حقیقت بھی ہے ایسا ہوا بھی ہے مثلا فرماتے ہیں نمرود بن کنآن جو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے دور میں تھا تو اس نمرود نے ساری دنیا پر حکومت کی اور یہ بہت مضبوط بادشاہ تھا اس کی آٹھ سو برس کی عمر ہوئی آٹھ سو برس اب آپ سوچیں یہ اللہ تعالی کا اس قدر نافرمان فرمان تھا کہ لوگ اسے خدا سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کی جاتی تھی آٹھ سو برس تک یہ ظلم و ستم کرتا رہا اسے ڈھیل دی گئی اور آخر کار پھر یہ مچھر سے ہلاک ہوا اس نے ایک بہت اونچی عمارت بنائی اس عمارت کی اونچائی علماء نے مفسرین نے ایک ہزار ہاتھ لکھا ایک ہزار ہاتھ اس کی اونچائی تھی یعنی فی زمانہ اگر میٹر کے حساب سے دیکھیں یعنی ایک ہزار ہاتھ تو پانچ سو میٹر پانچ سو میٹر اس کی اونچائی بہت اونچی عمارت اس نے بنائی اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس عمارت پر چڑھ کر آسمانی مخلوق سے مقابلہ کروں گا اور نوزب اللہ عمدال یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالی کا مقابلہ کروں گا تو یہ تو مچھر سے ہلاک ہوا اس کے ماننے والے اور اس کے پجاری اس عمارت میں رہنے لگے اور یہ دن رات مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ایک دن یہ پوری عمارت گر گئی اور جتنے لوگ اس میں موجود تھے سب ہلاک ہو گئے ثم يوم القيامه پھر قیامت کے دن یغزیہم اللہ تعالی انہیں ذلیل و رسوہ فرمائے گا وہ یقول اور فرمائے گا ااین الشوراک الی الذین کنتم تشاقون فیہم کہاں ہیں میرے وہ جھوٹے شریک جن میں تم جھگڑتے تھے کہ ان بے جان بتوں کو تم نے میرے برابر اور میرے مد مقابل ٹھہرایا کہاں یہ تمہارے جھوٹے معبود آئیں اور تمہیں میرے عذاب سے بچائے کولینہ ات العلم علم والے کہیں گے کل بروز قیامت ان خزیل یوم وسو کا ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے کل و روز قیامت جو جاننے والے ہیں وہ یہ اعلان کریں گے کہ آج کافروں کی بربادی ہے اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو گناگار ہیں ان کی جب روح نکالی جاتی ہے خصوصاً کافروں اور مشرکوں کی جان جب نکلتی ہے تو اس وقت فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں اللہ تفا ملا اکتوالمی انفسی فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے ظالم تھے گناگار تھے خود اپنے آپ کو یہ کافر اور گناگار اپنے آپ کو تباہ کر رہے تھے اس موقع پر فرشتے انہیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہارے لیے زندگی کافی نہ تھی کہ تم اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے اور نیک بن جاتے فعلق سلم بس اب وہ سلو ڈالیں گے یعنی کل بروز قیامت اپنے کفر سے وہ پھر جائیں گے اور کہیں گے ما کننا نعمل من ان ہم نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں ہے بلا سن لو ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے فد ابواب بجنم پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خالدین افیح اے کافروں اے مشرکوں اے وہ لوگوں جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا خالدین ہمیشہ اس جہنم میں رہو فلا بھی مسولمت پس جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے وکین الدین انزل انب متقی لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا وہ جو قافلے آتے اور قافلے والوں کے اور قبیلے والوں کے نمائندے کافروں سے پوچھنے کے بعد مسلمانوں سے پوچھتے اللہ رب العالمین کے پیارے کلام کے متعلق قالو خیرا۔ تو وہ نیک لوگ کہتے کہ اللہ نے ہم پر بھلائی کو اور خیر کو نازل فرمایا یہ وہ پیارا کلام ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے جو اس سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے بھی دنیا آخرت میں خیر ہی خیر ہے فید ہی دنیا حسنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بھلائی ہے والا دارالآرتی خیر اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے والا نعمت دار المتقین اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بہت ہی پیارا گھر ہے جنت و عدن ہمیشہ کے باغات یہ خلو وہ اس میں داخل ہوں گے تجریم انتاش کی حل نہرے ان کے نیچے ان باغوں کے نیچے رواں دما ہوں گی لہم فیہا ما یشاؤنا جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے یہ صرف جنت میں ہی ہوگا ورنہ دنیا میں چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو کئی مرتبہ وہ بہت ساری چیزیں چاہتا ہے لیکن وہ چیزیں اسے حاصل نہیں ہوتی جنت وہ مقام ہے کہ جنتی جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا مگر اس موقع پر بعض لوگ نادانی کرتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنتی کوئی بے حیائی کی سوچ وہاں نہیں رکھیں گے کیونکہ ایسا شخص تو ہوگا جہنم میں جنت میں پاک لوگ جائیں گے جن کی سوچیں پاکیزاں ہیں تو جنت میں جانے کے بعد کسی کی سوچ گندی نہیں ہو سکتی تو ایسی الٹے سیدھے خیالات اور ایسی الٹی سیدھی چاہت ان کی ہوگی نہیں تو اس طرح کی ذہنیت اور یہ سوال کرنا کہ جب جنتی جنت میں جو چاہیں گے تو کیا وہ نوزب اللہ مزال فلم دیکھنا چاہیں گے تو وہاں مل جائے گی ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا چاہنے والا تو جہنم میں ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا وہ جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ایسا منور ہوگا کہ ایسا خیال اس کے دل میں آگی ہی نہیں سکتا المتقین اسی طرح اللہ تعالی متقیوں کو سلا عطا فرمائے گا الزین اب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو فرشتے جب موت دیتے ہیں تو وہ لوگ نیک ہوتے ہیں ساری زندگی وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں تو یہ سترے لوگ پاکیزہ لوگ جن کی سوچ بھی پاکیزہ جن کی نگاہ بھی پاکیزہ جن کے کان بھی پاکیزہ جن کا دل بھی پاکیزہ جن کا ظاہر بھی پاکیزہ اور باتن بھی پاکیزہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی پاکیزگی نصیب فرما یقول <حب> سلام العلیکم فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے پھر جنت ان کے سامنے کھولی جاتی ہے اور جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتے کیا آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے ضرور تو کہا اس کے لیے آپ کی روح قبض کرنی ہوگی یعنی فرشتے اس طرح بڑے پیار سے اس نیک شخص کی روح نکالتے ہیں تو وہ کہتا ہے پھر تاخیر کس بات کی ہے پھر وہ جنت کی نظاروں میں کھویا ہوتا ہے اور کسی خوش نصیب کو تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور وہ جنت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں کھوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کی روح ایسے نکلتی ہے جس سے خشک آٹے سے بال نکل جاتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی اللہ رب العالمین ایسی برکتیں ہم سب کو عطا فرمان تو فرشتے ان سے کہتے ہیں یقول سلام علیہ کم تم پر سلامتی ہو تم پر سلام ہے علیکم کم الجنہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں بیما کن تم تاملون اس وجہ سے کہ جو تم کام کیا کرتے تھے جو نیکیاں تم نے کی ہیں اس کا صلہ یہ کہ اب تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا مومن جنت میں تو جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد جائے گا لیکن جنت کی نعمتیں اس کی روح جہاں بھی ہو وہاں پہنچتی رہیں گی نزا کے عالم میں جنت کی ہوائیں جنت کی نعمتیں قبر میں جنت کی کھڑکی میدان قیامت میں عرش الہی کا سایہ اور پھر جنت میں داخلہ ہوگا ہل و چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ مگر انتہ الملائکہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یہاں مراد ہے موت آ جائے لوگ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کب توبہ کریں گے جب ملاکل موت فرشتوں کی جماعت لے کر اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تب وہ توبہ کرے گا او یا تیا امر ربک یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے اس وقت کیا توبہ کریں گے دنیا میں عذاب آ جائے یا مرنے کے بعد قبر و آخرت میں باز کو دیکھیں کدا اسی طرح فعال لدین من قبل ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے ان سے پہلے لوگوں نے بھی انتظار کیا اور توبہ کر کے نیک وہ نہ بنے یہاں تک کہ موت نے ان کی انتظار کو ختم کر دیا اما محم اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولا کن کانو ان بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے سی آ تم ماں پس انہوں نے جو کام کیا اس کی برائیاں انہیں پہنچیں یعنی برے کا انجام برا ہوا قبیم ماں کانو بھی اون اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا دسواں رقو مکمل ہوا اس رقو میں جہاں بے شمار نصیحتیں ہیں وہاں یہ نصیحت بھی ہے کہ جب فرشت روح نکالیں گے طیبین کی اور طیبین کا لفظ اس آیت میں یعنی سور نحل کی آیت نمبر 32 میں موجود ہے ہمیں اس لفظ کو یاد رکھنا ہے اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا ظاہر کیا ہمارا باطن پاکیزہ ہے کیا ہماری نگاہیں کیا ہماری کان کیا ہمارا ذہن کیا ہماری عقل کیا ہمارا دل پاکیزہ ہے جو اس وقت میڈیا کی بے حیائی ہے جو اس بے حیائی کو دیکھتا ہے کیا وہ اس دیکھنے کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ میری نگاہیں پاک رہیں گی اور میرا ذہن اور میرا دل پاک رہ سکتا ہے تو اگر ذہن دل آنکھوں کو پاکیزہ بنانا ہے تو ایسے بے حیائی والے مناظر کو دیکھنے سے بچیں قرآن پاک کی تلاوت کریں مکہ مدینے کا دیدار کریں مقدس مقامات کی زیارت کریں تو ان نور قرآن سے جب نگاہ منور ہوگی تو ذہن بھی پاکیزہ ہو جائے گا اور نگاہیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی اور آخر میں یہ فرمایا گیا اس رخو میں کہ جس عذاب کو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا مجھے آپ بتائیے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے جب تک ہم نور قرآن پاک سے منور نہیں ہوئے تھے ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھیں کہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو یا آپ ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں کہ بسا اوقات جب کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کام مت کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا گناہ ہے جہنم کا عذاب ہے تو بعض لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں اور نوز ثم نعوذ باللہ من مزالب بڑا سخت جملہ ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہاں دیکھ لیں گے جو ہوگی ہم دیکھ لیں گے یا کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جہنم میں ہی ڈالے گا نہ اور کیا کرے گا نعوذ باللہ اللہ مزالب اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہے اللہ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو دعا مانگنے ہی نہیں آتی دعا کے آداب لوگوں کو معلوم نہیں تو وہ دعا کر رہا اور کہتا ہے اے پروردگار تجھے جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے وہ مجھے دنیا میں دے دے اور آخرت میں مجھے عذاب مت دینا نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا فرمایا کہ کیا تم دنیا میں اللہ کے عذاب کی ایک جھلک برداشت کر سکتے ہو عافیت مانگو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو اور دعا مانگو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت دے